اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے مکھ سے ہمیں اچک لے جائیں گے کیا ہم نین ہیں جگہ نادی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی کن ان میں اکثر کو علم نہ ہو